بسرحمن ورحم الحمد اللہ علیہ محمد, محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت سکنیہ میں مجھے تمام خبران کے سیکھوسلام والا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے تمام سامعین کو بھی شکر اللہ در درس درخت بابو سلاد درس نمبر نمبر نمبر تک پہنچا رہا ہوں اس میں رخوع کے جو بقیہ تھوڑا سا احکامات ہیں وہ بیان کریں اس کے بعد سجدے کے بارے میں بیانات ہوں گے فرماتے ہیں رقوع میں جو ہے آپ کو چار سارے قنوط کے بارے میں ہیں رقو اس کے بعد قنوط آ گیا چاروں قنوط اس کا ترجمہ آپ تک پہنچایا تھا اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں اور غتن اخرا یہ جو دعائیں آپ نے پڑھ لی ہیں چار قنوط اس کے علاوہ اور کوئی اور الفاظ میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں فہد فہد دعا ہو جس میں اللہ سے کوئی چیز مانگا گیا ہو اور اللہ کی اس میں ہمت ہو چکا ہو ولازمت اللہ کی اس میں عظمت کا ذکر ہو کر بڑائی کا ذکر ہو لیلہ رب تمام عالمین کے پالنے والے کے کوئی بھی دعا نہ دعا کی آداب یہی ہے پہلا اللہ کے حمدیہ کلمات ہو ثنا ہو تمجید ہو اس کے بعد پھر انسان اپنے حاجت پیش کرتے ہیں یہی فرما رہے اس طرح کی کوئی بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں مثلا کسی نے جیسے زہر کی دعا کا بناتے نفی دنیا کو دعا میں پڑھ لیا تو اس کا اگر کوئی اور قنود نہیں آتا ہے تو اس قنون کو بھی پڑھ سکتے ہیں ہاں ہمارے جیسے عصر کی دوارا لمحہ حق الباطلم اسی قسم کی دعائیں ہیں اس قسم کی دعائیں بھی اگر کوئی سے کوئی یہ دعائیں یاد نہیں ہیں جو ہمارے نے دیا ہے یہ قنون تو وہ کوئی اور دعا جو دعا پر ممنی اور اس میں ابلا سے دعا بھی منگا گیا ہو اپنے حاجت بھی پیش کیا ہے مغفلت کی دعا بھی کیا ہوا ہے اور ساتھ ہی اللہ کے عظمت اللہ کی ہاں جی کیوریائی کا بھی اس میں ذکر ہو تو وہ بھی صحیح ہے یعنی یہی قنوط اگر یاد نہ ہو تو اور کوئی قنون نہ پڑھ سکتا ایسا نہیں دوسرے قنون بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ اگزام درد قنود ہیں جو آپ نے ہمیں دے دیا پھر حرماتے ہیں مزید جو ہے آپ کو رکو کے جو آداب ہے سنتیں حرماتے ہیں کریں اور یہ کہ آپ تکرار کریں ریپیٹ کریں تسبیح رکو کے تسبیح کو پھر رکو رکو میں یہ بھی سنتوں میں سے یعنی رکو میں ایک دفعہ تسبیح پڑھنا واجب ہے سو ایک دفعہ سبحانہ اور اب لازمی وہ بہم دے پڑھنا باقی جو ہے مزید تین دفعہ پڑھو سات دفعہ پڑھو ہاں نو دفعہ گیارہ دفعہ وہ آپ کے لیے سنت یہ فرمائی خبر یہ کہ مصطعفی تکرار کریں تصویر کو رکو کہ تصویر کو رقو میں صلاح تین مرتبہ پڑھیں اوسع پرنے یا سات مرتبہ پڑھیں ہاں واقع اور اگر واقع ہو جائیں تو یہ تصویر کا پڑھنا تیسنو دفعہ اور احدا اشرہ یا گیارہ مرتبہ لابا سبھی کوئی ہرس نہیں ہے آپ چونکہ جتنا پڑھ لیں اتنا آپ کے لیے ثواب ہے جیسا اب آگے فرماتے ہیں رقو کا تو رقو کا تصویر ہے رقو کے تصویر کے علاوہ رقو کے اندر ایک اور دعا بھی ہے نا یعنی ایک اور دعا ہے جو ہمارے چونکہ البے میں نہیں ہے اور فقہ دعوت میں بھی نہیں لہٰذا عام طور اس کو یاد نہیں کر پاتے لیکن فقے میں ہے اس دعا کو بھی آپ لوگ یاد کر کے پڑھیں تو اس میں بہت بڑی عزیزی پر مشتمل کلمات ہے بہت اچھی بات ہیں اس میں تو شرف فرماتے ہیں وہاں یا دعا اور یہ کیا دعا کنفی ہے رقو میں قبل تصوی سبحان رب العظیم البحمدی پڑھنے سے پہلے بھی یہ دعا پڑھ سکتے ہیں اور باد ہو یا سبحان رب العظیم البحمدی پڑھنے کے بعد بھی یعنی سمے اللہ پڑھنے پہلے اس رقوق عالم بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جو دعا ہے پھر آپ فرماتے ہیں والاولا بہتر صورت فی الفرائضی فرض نمازوں میں التفا و اکتفاق کرنے بھی تصویح اسی تصویر پڑھیں یعنی فرض نمازوں میں آفرمتیں وہی سبحان رب العظیم وبہ اسی پر اتفاق کریں اور اسی کو ریپیٹ کریں جیسے تین دفعہ پڑھیں پانچ سات دفعہ پڑھیں پانچ دفعہ پڑھیں،, دفع پڑھیں نو دفعہ گیارہ دفعہ اس طرح تو آپ حرما دیں لیکن جو ہے حکم فرض نمازوں میں اسی تصویر پر اکتفاق کریں وہ اللہ اللہ بہتر سرجیف الفرض فرض نمازوں میں التفا اتفاق کریں بھی تصویح پر اسی سوال بلازم و بحمد ہی پر لیکن وہ نوافل باقی تمام سنتوں میں پانچ واقعی سنتوں میں اور ویسے نوافلات میں جتنے بھی اپنی نمازیں پڑھتے ہیں نفل ان سب میں ضم ہوں اس میں اس میں شامل کرنا دعا کو ہیں جی بھی اس تصویر کے ساتھ ان میں ضمیمہ کرنا دعا کو اس سے رخو کے ساتھ رخو کی تصویر کے ساتھ وہ بہتر سنت وہ سنت اس دعا کو رکو میں صبح اب پڑھنے کے بعد او اور صبح اب پڑھنے سے پہلے یہ جو دعا ہے جو آپ نے پڑھنے کو کہا وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ یہ ہے اور وسیع دعا کے الفاظ بھی حاضر یہ ہے ان الفاظ میں ہیں اللہ ملّہ کل رکھا تو اے اللہ میں نے تیرے رضا کے لئے رکھا رکو کیا میں نے تیرے لئے رکو کیا ہے وہ اللہ کا خشہ تو اور تیرے حضور میں جو ہے میں تجھے سے جو تیرے حضور میں میں آجز کرتا ہوں خوشو کرتا ہوں واللم تو تیرے ہی حضور میں میں سر تسلیم خم ہوں وبھی کا امن تو اللہ اور میں نے تجھ ہی پر ایمان لایا ہے خشہ اسم و بشرِ و عظمِ و عظمِ و, و, و شرِ و بشری و مصقل و قدم رب العلم خشہ آجز کی ہے خشہ ان خوشو کے عجیز کے جھک گئی ہیں۔ آجی جی کہ میرے عصمی میرے قوت سماعت نے یعنی کوئی کہ میرے کان قوت سماعت نے وہ بصری میرے قوت بینائی نے یعنی میرے آنکھ کان نے میرے آنکھ نے و عظمی میرے ہڈیوں نے و عصمی میرے رگوں نے و شعری میرے بالوں نے و بشری میرے کھالوں نے جلد نے کھالوں میں و مستقل بھی میرے سارا وہ جسم جو کھڑا ہے جو کہ اس سے مستقل بھی قدم یا وہ سارا جسم جو میرے ان دونوں پیروں پر قائم ہے اور کھڑا ہے ان سب نے خدشہ عاجزی کی ہے کس کے لیے للہ اس اللہ کے لیے جو کہ رب العالمین جس عالمین کا رب ہے پالنے والا تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے یعنی اللہ میری تمام آزاد تیرے حضور میں جھک چکے ہیں میرے کان میرے آنکھ میرے اچھیاں میرے رگیں میرے بال میرے میرے کھالیں اور میرے پورا وجود جو ان پورے میرے پاؤں پر کھڑا ہے قائم ہے وہ سب تیرے حضور میں جگ چکے ہیں ان سب نے تیرے درگاہ میں عجیزی کی ہے تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے انسانی اس دعا کو پڑھیں تو آپ کو یقیناً حضور قلب پیدا ہونے میں مدد ملے گی ہاں جی اللہ کے حضور میں مدد ملے گی اس دعا کو رکو کی تصویر پڑھنے کے بعد آپ پڑھیں یا اس سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں تو یہ ایک دعا آپ کو دے دیا شاثر نے کہ رکو کی تصویر کے بعد آپ پڑھیں یا پہلے اور اس یاخرا یا کوئی اور دعا کوئی اور الفاظ جو دوسرے اخرا اور دوسرے تدل جو دلالت کر الخشو جو آجزی جی پر دلالت کرنے والا اللہ کے حضور میں خضو خوشو بدالت کرنے والا کوئی اور کلمات بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں اسی دعا میں منحصر نہیں کیا ہاں جی اسی دعا میں سے نہیں کیا کوئی بھی آپ عجیز پر دار کرنے والی کلمات آپ پڑھ سکتے ہیں دعائیں خلمات جی جو ایک شرح دوسرے عالم اسلام کے مختلف حرقے بھی دعائیں پڑھتے ہیں ہاں رشتے وغیرہ میں شاہد گویا کہ یہ